سنتی ہو یہ جو تم ہو دنہ کی زندگ میں تو ان کی طرف سے جھگڑے تو ان کی طرف سے کون جھگڑے گا اللہ سے قامت کے دن ا کون ان کا وکیل ہوگا